آج کے سبق میں آپ سورت القافرون کی مشق کریں گے بس مل قل, قل, قل قوف پور ہوگا اور لام باریک پڑا جائے گا قل قل, قل, قل یا ای یا, یا کے اوپر چھوٹا مد ہے جسے مد منفصل کہتے ہیں اور اس کی پہچان جو آپ کو معلوم ہے بعد میں حمزہ بشکل الف آیا کرتا ہے لہذا یہاں آپ تین الف کے برابر اس کو طویل کریں گے ویسے آپ کی اختیار ہے ایک الف کے برابر یا دو الف کے برابر اب اس کے بعد کافی تڑا کے اوپر پیش ہے اس کو پر پڑیں گے نون زبر ہے لیکن جب آگ ختم ہو رہی ہے تو ہم نون کو ساکن کر کے پڑیں گے یا رو یا فی ر لو لا لا لا یہ بھی مد منفصل ہے تین عرف کے برابر آپ اس کو لمبا کریں گے لو لا لا دود تا بون آگے آیت ختم ہو رہی ہے نون ساکن ہو جائے گا تابود جب آپ وقف کریں گے اس وقت نون ساکن ہو جائے گا تو یہاں مد عارض نسکون یعنی یہاں مد وقفی ہوگا تو دون کو آپ کھینچ سکتے ہیں ایک دو تین الف تک آپ کھینچ سکتے ہیں انتم عابدون ولا اوپر مد ہے مد منفصل تم یہاں نون ساکن ہے بعد میں تاج حروف ہے اخفا میں سے ہے وہ آ رہا ہے لہذا نون پر اختا ہوگا اور آواز تھوڑی دیر ایک الف کے برابر ناک میں چھیرے گی اور میم پر اظہار ہوگا اظہار شفی تم آبود ما, ما, ما, ما کے اوپر یہاں بھی بری مد منفسل ہے تین علیفہ آپ کھینچیں گے آبودو یہاں آئے ختم ہو رہی ہے دال ساکن ہونے کی صورت میں آبود پڑیں گے دال کی صفت قلقلہ بھی ادا ہوگی وال انا یہ بھی مد منفصل ہے تین الف کے برابر آپ کھینچیں گے یہ انا نہیں ہے یہ آنا ہے نون زبر ہے علی اس میں نہیں پڑا جائے گا یہ واحد کا سیغا ہے والنا آبد تم آبدما محمود آپ آب بتائیے کہ یہاں کیا قاعدہ ہے تنوین کے بعد میم آ رہا ہے اس لیے یہاں ادغام بہ ہوگا شاباش ادغام ہوگا گننے کے ساتھ ابد دال ساکن ہے با جو ہے یہ تا کے ساتھ مشدد جو ہے اس کے ساتھ ملے گی دال نہیں پڑا جائے گا با تا سے ملے گا وقت کی صورت میں بھی ابد تم ہی رہے گا ولا أنا عابدم ما عبدتم والا والا تم آب نا دودو والا یہاں مد ہے وہی مدم ال فصل اس صورت میں تمام جگہوں پر مدم السل ہے اور آگے اس کی پہچان یہ ہے کہ حمزہ بشکل الف آ رہا ہے آئین تم نون پر اقفا ہوگا آگے حروف اقبا میں ستا ہے نیند پر اظہار ہوگا عابدون ما ما کے اوپر بھی مد ہوگا مد منفصل آبدو کی بجائے آیت ختم ہوتی ہے دال ساکن ہو جائے گا اور سکون کی حالت میں دال کی صفت قلقلہ ادا کریں گے وَلَا أَنتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ وَلَا أَنتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينُ دِينُكُمْ وَلِيَ دین <يدين> لَكُمْ میم پر اظہار ہوگا دین و کم اس پر بھی اظہار ہوگا والی دین کی بجائے آیت بھی ختم ہے رکو بھی نون ساکن ہو جائے گا دین پڑیں گے اب وقت کی صورت میں دی کے اوپر آپ مد کر سکتے ہیں آپ کو اختیار ہے چاہے آپ بالقصر پڑھیں پڑیں یا بالمد لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ